صحمن و رحمۃ محمد اللہ وحمۃ اللہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صاحب واشہ باقی تمام سامین خان گرہ بردر سب کچھ سہمت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو چھیانوے ہے پانچ سو شریف کا شروع سے تک یہ درست کی تعداد ہے دو سو اٹھتیس جو ہے دو سو اٹھتیس اوراد فتح کے شاید درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے ساتواں اس اعظم جو ہے یا سلام کی توضیع کے بارے میں یا سلام کی لوزی لغوی توضیع اور اس کے تشریح ختم ہو گیا آج جو ہے نایا عنوان السلام کا جو ہے اسم مقدس السلام جل جلال کا جو ہے فیوز و برکات السلام کے جو ہے فیوز و برکات جو ہے اس عصلمان سے کوئی کثرت سے پڑھیں یا مقصود تعداد میں پڑھیں تو اس سامیں جو ہے مادی طور پر یا روحانی طور پر فکر کیا کیا اس سے ہم سمنا دے سکتے ہیں اس کے مختصر جل کیا ہاں جو تاویزاتی کتابوں میں آئی ہے ان میں سے جو ہے چند ایک آپ لوگوں کو ذکر کروں گا کیونکہ میں سارے کی کتابیں میرے پاس ہیں اور نہ ایک رہنمائی کرنے باقی آپ لوگوں نے آگے کتابیں ڈھونڈھنے آج کل نیٹ پر یہ بہت چیزیں اس موضوع پر مل سکتے ہیں انصافیز حاصل انصاف کر سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا جو ہے اس مقدس اسم یا سلام کے یا اسلام کے فوج و برکت میں سے پہلا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں یہ اسم جمالی ہے جمالی خصوصیت کی ہے ہاں جی اللہ کی جمالیات پر درست کرتی ہے اس کے عدد ایک سو اکتیس ہے اور جد کبیر کے لحاظ سے اس کی عادت 131 ہے 131 تھرٹی جی تو حضرت مددس دہلوی کا اشارت ہے ان کا اس, اس مقدس میں انہوں نے بھی اسما الحسنہ پر ان کے تحریرات موجود تھے علیہ السلّم الجماعت کے بزرگ علماء میں سے آپ فرماتے ہیں جو کہ اس اسم کو کسی بیمار پر جو کئی اس اسم کو کسی بیمار پر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا کریں گے یہ بہت اہم بات ہے یار ایک کو ایک آسانی نسخہ مل گیا ہاں جی ہم خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر میں کوئی بچہ ہے گھر کے کوئی بھی فرد ہے ہاں جی بیمار ہو جاتے ہیں تو باوضو ہو کر جو ہے ہاں تو شروع ہے درد شریف بھی جناب جی. کو توفیق دو تین دفعہ دس دفعہ پڑھ کے پھر جو ہے اس اس مقدس کو پڑھ کے ایک سو مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ اس کی تعداد نے لکھا ہے مریض کو پڑھنے کے لیے ایک سو گیارہ مرتبہ جو ہے انہوں نے عدد دیا ہے پڑھ کے جو ہے مریض کو دم کریں گے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا پھر میں شکنی یا سلام کا ایک معنیٰ یہ انہیں سلامتی عطا کرنے والا صحت و سلامتی عطا کرنے والا اس کا ایک معنیٰ یہ ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا تو وہی اثر جو ہے یہاں پر دے رہے تو پہلی خصوصیت یہ ہوا جی کہ اس شسم کے جو ہے عدد افجد کبیر کے لحاظ سے ایک سو اکتیس ہے اور جو کہیں اس اسم کو کسی بیمار پر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑے گا بیمار پر ہاں جی یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کرے گا یا پانی والوں پر دم اس کو پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا کرے گا یہ پہلی جو ہے اس مقدس کی جو ہے فیض و برکت ہے کہ بیمار پر اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ایک دفعہ سے نہیں ہو گیا تو کئی دفعہ پڑھیں جہاں تین دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں دس گیارہ گیارہ دفعہ پڑھیں طاق عدد میں پڑھیں تو زیادہ مفید غوطیں یا مرتبہ پڑھیں اگر اس کا وضیفہ کیا جائے یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے یا سلام یا سلاموں تو انسان جو ہے نڈر ہاں دشمن سے کسی بھی خوف حضرات سے نہیں لڑیں گے تو انسان نڈر بے باق حقو اور بے خوف ہو جاتا ہے یہ فرماتے ہیں اگر کوئی جو ہے اس کا وجفہ کریں یعنی نمیشہ پڑھتا رہیں تو انسان نڈر بے باق حقو گو اصل بات تو یہ ہے حق حق بیانی کرنے میں سلو کو کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا طرف جتنا ہی طاقتور چونو اور بے خوف ہو جاتا ہے اور ان دونوں جو خصوصیت کے جو ہے حوالہ شرح اوراد فتھیہ ہاں اس کتاب کی ایک ہی شرح ہمیں ملنے میں آتا ہے لالسنط والجماعت کے قالم دین جو جناب عنصر صابری صاحب نے لکھا ہے تو اس کا نام انہوں نے شرح اوراد فتح لکھا ہے اس کے پیج نمبر چھیانوے پہ نائنٹی سکس پہ جو ہے یہ دو خصوصیت لکھا ہوا ہے اور یہی خصوصیت جو ہیں توویزات کی کتاب کتابیں حرض سلیمانی کی جو ہے اس کے پیج نمبر ایک سو اڑتالیس پر ہے حرض سلیمانی کی اس میں بھی یہی خصوصیات ہے ایک سو اڑتالیس میں تیسری خصوصی سے آج جو ہے مات شفا المرض وسمات میں جو ہے بیماریوں سے شفا اس میں وہ سلامت و نلافاتی ہر قسم کے آفاتوں سے ہاں زمینی آسمانی ہر آفاتوں سے انسان کو معلومات کو سلامتی ملتی ہے امن کرا ہوں میاتم اللہ مریض اس میں سو مرتبہ لکھا پہلے انہوں نے اس گیارہ بتایا تھا اب اس میں سو مرتبہ ممن کارہ ہو میتمار دن اور جو کہ اس اس مقدس کو سو مرتبہ پڑھے اللہ مریض کسی مریض پر شفا میزن اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذن سے اس مریض کو شفا دے گا یہ حوالہ جو ہے مصباح ہے کفہ یہ بھی جو ہے دعاؤں کی کتاب ہے اس میں اسم الحسنہ کی خاص صف اس کی فویز و برکات کا ایک چیپٹر بھی ہے ان کے معنی کا بھی ایک چیپٹر بھی ہے فویز برکات کے چیپٹر میں پیج نمبر چار سو ستہتر ہاں جی فور ہنڈریڈ سیونٹی سیون پہ جو ہے چار سو ستہتر پہ انہوں نے یہ خود سے لکھا اس کا سادہ تجمہ کروں گا اس میں لب تجمہ کیا ہے یا اسلاروی میں ہے تو اس عشم مقدس میں مریضوں کے لیے شفا ہے اور ہر قسم کے آفات سے امن و سلامتی ہے جو بھی سب کو سرچ ہے پڑھتے لگے جو شاید کسی مریض پر سو مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو اللہ جو ہے کہ شبہ پائے گا یہ جو ہے تیسری خصوصیت ہے جو کہ کتاب مصباح کف امی سے میں نے نقل کی چوتھی خصوصیت جو ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلاۃ والسلام سے منقول ہے آپ ہمارے جو کئی اس اسم مقدس السلام کو کسی مریض پر اس کی شفاء کی نیت سے پڑھیں کسی مریض پر اس کی شفا کے علیہ وسلم کی برکت جو اس کو شفا دیں اس کی شفا کی نیت سے پڑھیں تو یہ مریض بہت جلد اس مرض سے نجات پائے گا یہ مولانا رضا نے بھی طالب علم صاف سابقہ خصوصیات میں بھی انہوں نے تعداد بتائیں ادھر امام علیہ السلام نے کوئی تعداد نہیں بتائیں فرماتے ہیں جو کہ اس السلام کو کسی مریض پر اس کی شفا کی نیت سے پڑھیں تو یہ مریض جو ہے بہت جلد اس مرض سے نجات پائیں گے پائے گا اللہ تعالیٰ کے اصما الحسن جو کس نیت سے پڑھتے ہیں اس میں بڑا داخل ہے آپ کس نیت سے پڑھیں ہاں جی؟ اس کو تاثیرات کے لیے پڑھیں اس کے ماکلات کے تاثرات کے لیے پڑھیں تو اس میں اللہ کا اپنی عدد کو پورا کرنا پڑتا ہے یعنی کسی مریض کی شفا کی نیت سے پڑھیں اللہ وہ جاتا ہے ہاں جی اور اگر جو ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر قوی ہونے کے لحاظ باطینی ہر قسم کی خامیوں سے ای نقد سے پاک ہونے کے نیت سے پڑھیں تو کو وہ باطنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے پڑھیں خود کی تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے تو یہ پڑھنے میں جو نیت ہے وہ بہت اہم ہے اس لیے مولانا نے فرمائے جو کوئی اس اس مقدس السلام کو کسی مریض پر اس کے شفا کے نیت سے پڑھیں تو یہ مریض بہت جلد مرض سے نجات پائے گا تو یہ والی کتاب ایک سیر دعوت صفا نمبر تین سو پانچ پہ ہے ہاں عشور دعوت عربی میں ہے پوری کتاب اور اس میں زیادہ تر جو ہے دعائیں ہیں اور مطلب عمارت سے شفاء کے نسخے موجود ہیں دعاؤں کے سرد میں آیات الائی کے سرد میں قرنبا کے اور یہ پوری کتاب عربی میں ہے اور یہ سوال نمبر جو ہے صرف برکت نمبر چار تھا پانچواں جو ہے پانچواں خصوصیت یہ اس میں لکھا ہے اور جب اس اس مقدس کو کسی ذرہ میں موجود کسی بھی برتن میں موجود پانی پر پڑیں اور اس پانی کو اپنے دشمن کو دیں یعنی پلا دیں تو ان قریب یہ دشمن جو ہے آپ کا مہب اور دوست بن جائے گا یہ بہت بڑی ہے اس اسم کی بڑی, بڑی فیض ہے ہر آن انسان کے کوئی نہ کوئی دشمن ہوتے ہیں تو یہاں فرمائے اس جسم کو جو ہے ہاں جی پانی پر کسی درخت موجود پانی پر بڑھ کے دشمن کو پلا دیں تو اس سے آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گا آپ جو آپ کا دوست بن جائیں گے آپ سے آپس میں محبت جو ہے پیدا ہو جائے گا تو یہ خصوصیت بھی جو ہے کتاب ایک سر دعوت صفر نمبر تین سو پانچ پہ ہے ہاں جی یہ خصوصیت جو ہے دوبارہ ذکر کروں اور جب اس اس مقدس کو نیاد سلام کو کسی ذر میں موجود کسی برتن میں موجود گلاس میں ہو گانج جگ, جگ میں ہو پانی پر پڑیں اور اس پانی کو اپنے دشمن کو دیں تو انہوں نے آپ سے کہا نہیں آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں وہ نیت اہم ہے مگر آپ اس اس آپس کی دشمنی ختم ہونے کے لیے چونکہ یہ دل کی بیماریاں ہیں ہاں وہ ٹھیک ہونے کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالی اس کو دشمن کو پلا دیں تو ان قریب یہ دشمن آپ کا مہب اور دوست بن جا. جو اندرونی بیماری ہے دل کی بیماری ہے وہ شفا پائے گا تو یقیناً بات ہے آسد تھا بغوش تھا کینہا تھا دشمنی تھا وہ اندرونی بیماری ٹھیک ہو جائے گا تو دوست بن جائے گا <coughs> اس نے بھی عدد نہیں بتایا میں جہاں تک سوچتا ہوں اس میں وہی اس قسم کی عدد تھی ایک سو سے اسی تعداد میں وہ پڑھ کر جو پانی پر پڑھ کر اس کو بلا دیں اور چھٹی خصوصیت جو ہے جو شکست اس اس مقدس کو چاندی پر نقش و کندہ کرے چاندی پر ہاں جی چاندی پر چاندی کی کہ وغیرہ پر ہاں جی, جی آج سے آنگوٹھی پر جو ہے اس مقدس کو چاندی پر نقش و کندہ کریں اور تہارت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں انہیں شاوج رہنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے باعث سے امن ہوگا بندے کے لیے اور شیطان کی شر سے بجنے کے لیے اور اس کے دشمن اس پر مسلط نہیں ہوں گے یعنی ایک تو شیطان کی شر سے بجنے کے لیے اس امن ہوگا وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے ساتھ ہی اور اس کے دشمن اس پر مسلط نہیں ہوں گے اس کے یعنی کہ شیطان یہ ایک نوک دشمن ہے اور ظاہری دشمن بھی تو شیطان جو اس کے ظاہر دشمن ہے ہاں با مانوی دشمن ہے اس کے شر سے بھی بچنے کے لئے اور ساتھ ہی ظاہری دشمن کے جو آپ پر مسلط نہیں ہوگا اس کے شرح سے آپ بچیں گے اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہوگا وہ یقیناً جو شیطان کی شرط سے محفوظ رہیں گے تو ایمان یقیناً محفوظ رہے گا تو ایمان بھی محفوظ رہے گا تو یہ چھٹی خصوصیت بھی اپنی جگہ پر اہم ہے ہاں جو شاید اس, اس مقدس کو چاندی پر نقش و کندھہ کریں جیسا انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی پر مثلا یا سلام لکھیں اور طہارت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں یعنی شا باوجود رہنے تو اس کے لیے باعث امن ہوگا شیطان کی شر سے بجنے کے لیے باعث من ہوگا اور اس کے دشمن اس پر مسلط نہیں ہوں گے دشمن پر مسلط ہوگا اس کو تکلیف نہیں دیں گے اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہوگا اس کا حوالہ بھی ہوئی کتاب اکسر دعوت سفر نمبر تین سو پانچ ہے مزید جو ہے خوبصورت نمبر سات جو شخص اس اس میں مقدس کا ہمیشہ وط کرتے رہیں ہمیشہ یہ سب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے ہاں جی جو شاہ اس اس مقدس کا ہمیشہ ورت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن اور دین و دیگر تمام احوال میں صحت و سلامتی عطا فرمائے گا کتنی بڑی باتیں ہاں جی جو شاہ دینی یہ سب ہیں اور نیت پر موقف ہے نا آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں آپ جب اس مقدس کو جو ہے اس نیت سے ورت کریں گے کہ اللہ آپ کے ظاہر باطن اور دین اور دیگر احوال جو ہے ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور ایک باٮٔمان اور باطو انسان کے حیثیت میں آپ زندگی دن گزار سکیں اور اسی معنوی ان فوز و برکات کو حاصل کرنے کے لوگ اس مقدس کو پوری خلوصِ دل سے اس کا عورت کرتے رہیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان نورانی فوجات سے نوازے گا تو بہت خوبصورت فیض ہے یہ بہت بڑی ہے جو شاض اس سے مقدس کا ہمیشہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ظاہر و باطن اور دین و دیگر تمام احوال میں صحت و سلامتی عطا کرے گا یہ بھی جو ہے اسی کتاب اکشیر العوت سوا نمبر تین سے پانچ پر یہ بھی جو ہے ممرضا علیہ السلام ہی سے نقل ہے میں سب جو اس موم علیہ السلام اس سے روایت کیا جو اس کتاب اکشیر دعوت میں ہے آٹھ ہماں خوش سب ہمیں جو شخص خوب کے وقت جوش خوف کے بعد دشمن سے آفات سماوی عرضی سے جلد دل سے دشمن کے مثلاً یہ بھی وجہ سے خوف کی وجہ سے جوشہ خوف کے وقت اس عشم میں مقدس کا ود کریں تو اللہ تعالیٰ اسے حیف و امان میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے حیف و امان میں رکھے گا تو یہ بہت بڑی خصوصیات ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے بندوں کو ہر نعمت سے نوازے گا اور بہت مہربان اللہ ہے ہاں جی وہ اپنے جو ہے فضا سے بندوں کو نوازے گا تو اس سے مقدس کی جو ہے تعریباً بارہ تیرہ خصوصیات میں نقل ہوا ہے تو آج جو ہے یہیں پر اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ باقی خدشیات نمبر نو سے آگے آنے والے درسوں میں عام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو آج اللہ تعالیٰ کے اسما الحسن کی صحیح معلومت ہو کر پوری خلوص دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور اللہ رب اقتعہ کے جو ہے رضامندی کو مد نظر رکھتے ہیں ان اسما سے پھینس لینے اللہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے تعلق اور جوڑنے کی اللہ کا سچا بندہ بن کے رہنے کی علام سب کو تمام عثمان عالم کو توفیع طافر میں آمین رحمۃ اللہ علیہ